اللہ ثابت رکھتا ہے آمان والوں کو حق بات پر دینا کی زندگ میں اور آخرت میں اور اللہ ذلمح کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے